الحمد لله. بالله من من لا محمد محمدن وڑ سو أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نية الله ورسوله فقد رشد الأهدداء ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فما صليت على إبراهيم فعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد فما باركت على إبراهيم فعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري واسر لي أمري وحد الأقضة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه بنفقه بنفسه بسم الله الرحمن الرحيم یا یاسو ربکم الدی خلقکم ہوں من رمین لعلکم تب کل ہماری قوم نے اپنا یوم آزادی منایا ہے آزادی یقیناً بہت بڑی نعمت ہے اور غلامی کی زندگی انتہائی ابتر اور بدتر زندگی ہے آزادی کی دو قسمیں ہیں ایک ازہان اور افکار کی آزادی اور دوسرا ابدان کی آزادی اگر ہم شری نصوص کا مطالعہ کریں تو اصل آزادی وہ آزادی قرار دی گئی ہے جس میں ذہن اور فکر اور عقیدہ پاک صاف ہو جس آزادی میں ایمان کی سلام تھی اور عمل کی سلامتی کے سارے مواقع موجود ہوں جس آزادی میں صرف خالق کے کائنات کی غلامی ہو باقی ہر بندھن اور ہر طوق توڑ دیا گیا ہو پاکستان ایک ایسی مملکت ہے جس کا وجود نظریاتی ہے اس لحاظ سے ہمیں ایک کٹر پاکستانی ہونا چاہیے اس کا وجود ایک نظریے پر قائم اور دنیا میں دو ہی مملکتیں نظریاتی ہیں ایک مدینہ منورہ دوسرا پاکستان ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جس وقت آزادی کی تحریک رواں رواں تھی تو ہر شخص بچہ کیا بوڑھا کیا مرد کیا عورت کیا سب کی زبانوں پر ایک عمارت ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ صدا اب بھی کبھی کبھی دی ہے اس وقت یہ صدا عام تھی اور ہر شخص کے دل کی آواز تھی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. پہلے ہم یہ طے کریں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے یہ کلمہ ہے جس کے دو جز ہیں ایک جز لا الہ ہے اور دوسرا الاح لا الہ یہ جز نفی کا جز ہے جملہ نفی ہے لا کسی چیز کی نفی کر رہا ہے اور اللہ, اللہ یہ جملہ اس بات ہے کسی چیز کو ثابت کر رہا ہے اس کلمے کی اہمیت یہ ہے اسے پڑھے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا صرف پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ گواہی اللہ اللہ اللہ اور صرف گواہی کافی نہیں بلکہ جو اس کے متقاویات ہیں ان پر پوری زندگی عمل کرنا اس کلمے کی شان یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الذکر لا ذکر الا الحا اس کائنات کا سب سے بہترین ذکر لا الحا اللہ ہے جامع ترمج میں حدیث ہے مسا السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک ذکر مانگا مجھے کوئی خاص ذکر ادا کیا جائے تو اللہ تعالی نے لا الہ الا اللہ عطا فرما دیا علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ تو سبھی پڑھتے ہیں یہ تو عالم بھی پڑھتا ہے جاہل بھی پڑھتا ہے ان پڑھ بھی پڑھتا ہے کوئی خاص چیز ہو جو کسی کو حاصل نہ ہو اللہ باق نے ارشاد فرمایا کہ موسا نوکانت اس سماوا کو سب وہ والارضون ون نہ غریبی بل اردون لا وبے الا حد اللہ فی کفت مراجا حق میں ہند اللہ اللہ عل اگر ساتوں آسمان اور ساتوں آسمانوں کو آباد کرنے والے میرے علاوہ اور ساتوں زمینیں اور ساتوں زمینوں کو آباد کرنے والے یہاں میرے علاوہ نہیں کہا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے زمین میں نہیں صوفیہ غلط کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے ہر جگہ حاضر ہے یہ اللہ کا مقام نہیں ہے. حاضر ہونا اللہ کی شان نہیں ہے. حاضر کو ادنا شخص ہوتا ہے حاضر کو مجرم ہوتے ہے عدالت میں گلزم حاضر حاضر کو ایک شاگرد اپنے استاد کو ادب سے کہتے ہے کہ حاضر جناب اللہ کی شان کی ہے یہ حاضر ہونا اللہ کی شان نہیں ہے ہر جگہ حاضر ہو کر وہاں کا علم حاصل کر لینا میں بھی کر سکتا ہوں شان تو یہ ہے کہ اپنے عرش پر مستوی ہے اور پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے کہ موسا ساتواں آسمان اور ساتوں آسمانوں میں رہنے والے میرے علاوہ اور ساتوں زمینیں اور ساتوں زمینوں میں رہنے والے اگر سب کے سب ترازو کے پرڑے میں ڈال دیے جائیں اور دوسرے پرڑے میں صرف لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو لائے اللہ کا پرنا بھاری ہوگا یہ پوری کائنات اس کلمے کے سامنے ہلکی ایک کے گرفان ہے لائے فرماسم اللہ شعین کہ اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز بھاری نہیں ہر چیز ہلکی یہ الہ الا اللہ یہ اس کی عظمت ہے اس کی شان ہے تو اس کلمے کی اہمیت بھی ہم جانتے ہیں ضرورت بھی جانتے ہیں اس کی شان بھی جانتے ہیں اس کا معنی بھی جان لیجئے اس کے دو اجزاء ہیں ایک لا الہ دوسرا اللہ لا الہ یہ نفی ہے اور ان لما کلم اس ہے لا الہ کسی چیز کی نفی کر رہا ہے اور ان لمع کسی چیز کو ثابت کر رہا ہے اس کا پکاوا یہی ہے کہ جو نفی ہے وہ نفی ہے جو اثبات ہے وہ اثبات ہے نفی اثبات نہیں بن سکتی اور اثبات نفی نہیں بن سکتا نفی کیا ہے لا الہ کوئی الہ نہیں کوئی معمود نہیں کوئی یہ لا حرف نفی ہے اور الہ اس میں نکرا ہے نفی جب نکرا پر داخل ہوتی ہے تو اس میں پورا عموم ہوتا ہے کوئی الہ نہیں ہے کوئی یہ ایسی نفی کہیں بھی نہ کوئی زمین کے نیچے ہے نہ اوپر ہے نہ فضاؤں میں ہے نہ آسمانوں میں ہے نو شرف میں نہ موصف میں نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ نہ کوئی قبر والا نہ کوئی مزار والا نہ کوئی لاہور کی سرکار نہ کوئی اجمیر کی سرکار نہ کوئی گولڑے کی نہ کوئی پاک پتن کی کوئی علاح نہیں کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں کتنا مدد نہیں کسی بھی قسم کی عبادت کا سجدہ ہو کا طواف ہو وہ قربانی ہو زبر ہو نظر و نیاد ہو کسی بھی قسم کی بھی بات یہ کل میں نفی ہے اس نفی کی حقیقت کو پہچانو اس کو پڑھ کر آپ مسلمان ہوتے ہیں اس کو پہچانا ہی نہیں تقاضے پورے ہی نہیں کیے تو کیسا اسلام قطب نہیں ہے کوئی معروض نہیں ان لمبا جملہ اس بات ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے ایک انہ کو ثابت کر رہا ہے کہ ایک انعہ ہے ان اللہ۔ صرف ایک اللہ اب نفری کو نفی رکھا جائے اس بات کو اس رکھا جائے معنی بالکل مستقیم ہے یہ توحیل ہے اور یہ ہے ہماری آزادی کا مقصد یہ نظریہ جس نظریے کی بنا پر خالے کے کائنات یہ آزادی دی ایک بڑی قربانیوں کی داستان ہے اور ایک توحیل جدوجہد ہے اسلام کے نام پر توحید کے نام پر ایک کا حاصل ہونا بہت بڑی شہادت ہے جو لوگ آج غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں غلامی سے مراد کفر کی غلامی کفر کی حکومت انہیں بہت سی چیزوں سے تنابل اختیار کرنا پڑ رہا ہندوستان میں بہت سے مسلمان ہم جانتے آدھے ہندو بن چکے آزادی ایک نعمت ہے وہ آزادی اسلام کی اساس پر ہو آئے دن ایسے واقعات ہو رہے ہیں لڑکی مسلمان ہے اس کا شوہر ہندو ہے وہ غیرت عقیدہ کی توحید کی اسلام کی مرچ کی اسماعلانی آزادی ایک نعمت ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اس نظریے کو پورا کیا اس کی تکمیل کی کسی ایک لمحے کے لیے بھی توحید احساس ہے ہمارے اس ملک کی اس مملکت کی لیکن توحید کہاں ہے ایک حاکم ہاں وقت کی جو پہلی ذمہ داری ہے وہ کیا ہے امبر محمد الرسول اللہ مدینے اسٹیٹ کے قیام کا مرحلہ طے پارا مدینے کے مسلمان انصار صحابہ راتوں کی تاریکیوں میں نبی اسلام سے بکہ آکر کے ملتے ہجرت کی دعوت دیتے یہ پورا علاقہ آپ کے لیے آپ کس میں حکومت ہوگی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ خالی پیپر آپ لے لیں ہم سائن کر دیتے اس پر جو چاہے تحریر کر دیں اس پر ایک معاشرے تھا حدیث کے بعد وی آر سو اصل آپ مدینے آج جائیں شرط جو چاہے آپ طے کر لیں شرط جو چاہے لیں سود اداس نے کیا شرط لگائی کیا تعریر کیا کرما کاشتر تم نے روٹی انتر کو دور بلا تشری کو بھی شہر میری شرط اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ خالق کائنات کے, کے لیے ہے کہ تم نے صرف اس کی عبادت کرنی اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا کوئی شرک نہیں قسم پر کوئی شرک نہیں ہوگا صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی نظریاتی احساس توحید کی احساس اور پیارے کا محمد رسود اللہ حمل نے فیمن اس احساس کو قائم کیا مکہ پسند ہوا آپ نے پہلا کام کیا کیا پہلا آڈر کیا جاری کیا آڈر یہ تھا کہ جہاں علی لا تدع من قبر مشرف الا وصل سمبئی ولا تدع من تنصا نہیں ہوا وہ تمستہ ہو علی جاؤ کچھ ساتھیوں کو لے جاؤ اور مد مکہ میں موجود ہر قبر کو سبح زمین کے برابر کر دو اور ہر گت کو گرا دو پس کر دو یہ پہلا آرڈر ہے مدینہ منورہ کے سربراہ کر کہ یہ پہلا پروٹوکال خال کے کائنات کے لیے اس کی توحید کے لیے اس کی توحید کی عظمت کے لیے اور اس کی توحید کی اقامت کے لیے باقی امور بعد میں تے ہوں گے اور پہلا عدالت نے کیا کیا آپ خود تلوار لے کر بیت اللہ میں داخل ہو کے تین سو ساٹھ انسان سے تین سو ساٹھ بدھ ان کو آپ توڑتے جا رہے اور ساتھ کیا فرما رہے چار حق مزا کل بات ان نل بادل اکانا تو ہوگا آ گیا بادل چلا گیا اس میں کیا پہ ہے کہ حق مارے سے نہیں آتا باطل مارے سے نہیں جاتا باطل تب جائے گا جب حق آئے گا اگر باطل کو روانہ کرنا رخصت کرنا تو حق لے جاؤ باطل خود چلا جائے گا اس کے لیے کسی وقت اور ہیل کی ضرورت ہی نہیں کسی دوسرے پروگرام کی حاجت ہی نہیں باطل کو بھیجنا حق لے آؤ حق آگیا باطل چلا گیا تو آگئی خاتمہ ہو گیا ایک ایک بت کو آپ نے توڑ دیا اور یہ فکری موقع ہے توحید کی اقامت کا اور میں اس سے پہلے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مکہ کی بادشاہت پیش گئی تھی کچھ شاید شرط کیا تھے آپ توحید جان کریں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت اللہ کا نام لے بار بار لیکن بس ہمارے معبودوں کو تنتید نہ کریں اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے بادشاہ چاہیے دولت چاہیے خوبصورت نکاح چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں آپ بادشاہ لے لیتے اقتدار مل رہا ہے آج اقتدار کے حریث ہر کام کرنے پر تیار ہے خواب و عالم ہو خواب و چاہے کی طلب جو چاہے منوالہ میں بڑی بڑی اسلامی جماعتوں کو جانتا ہوں جن کا عقید آسل تو حید. لیکن ووٹنگ کے زمانے میں قبروں پر کھڑے ٹاڑے چڑھا رہے ہیں اس گندی سیاست کی خاطر عقیدے کا بیڑا غرق حلق کتنی بڑی لہوس ہے عقیدہ ہر چیز سے مقدم ہے رسول اللہ سے کیا فرمایا آپ نے اقتدار قبول نہیں کیا یہ بھی آج کل ایک حملہ چھایا ہوا ہے کہ پہلے حکومت پھر اسلام پیام خلافت کے نعرے لوگ لگاتے ہیں بڑے بھولے بسرے لوگ ہیں اور بڑے ترس کھائے جانے کے قابل جس جو ہم کر رہے ہیں اقامت خلافت کے لیے یہ کون سا نعرہ ہے یہ کون سا دین ہے کون سی شریعت ہے خلافت چیز نہیں ہے کہ اس کو جدوجہد کر کے قائم کیا جائے خلافت وہ چیز ہے اللہ کی عطا ہے اللہ ادا پر ہے جب تم اس کتا ارضی پر اللہ کی توحید کا حق ادا کرو جدوجہد ایک اقامت توحید کے لیے ہوتی ہے اقامت خلافت کے لیے نہیں ہوتی نبی کی پہلی دعوت بولو لا ہے اپنے اقتدار کی تنفیذ نہیں ہے اللہ کی توحیر قائم کرو اللہ تعالیٰ اس قابل سمجھے گا تمہیں خلافت بھی دے دے گا زمین کے اقتدار بھی دے دے گا یہ اللہ کی آثار ہے یہ قسمی چیز نہیں ہے اس کو کما کر حاصل نہیں کیا جائے کہ اللہ کی عا اللہ قائم کر دے اس کی توفیق سے قائم ہو جائے کہ تمہارا یہ کام ہی نہیں تمہارا کام تمہاری سیاست تمہاری جدوجہد کمرے اور اللہ کی توحید ہے. توحید کی قامت یہ ایسا عمل ہے کہ توحید قائم ہو جائے پھر بھی سرخرو ہو نہ ہو پھر بھی سرخرو ہو یہ کیا بات ہے کہ توحید کے پروگرام کو پر معطل رکھو اس کا نام نہ لو خلافت کا نام یہ کون سا نعرہ ہے کون سی فکر ہے یہ کون سی سوچ ہے دعوت توحید حکومت اور اشتدار کی تعبیر نہیں ہے محتاج نہیں تو تمہارا انٹرن اللہ بلا یہ چاہتا ہے کہ جیسے آسمانوں پر میں نے اپنی مکمل توحید کا اور کا نظام قائم کیا ہوئے فرشتے میرے خوف سے تھر تھر کا ہوا بڑی عظیم مخلوق ہے یہ میرے خوف سے تھر تھر کا ایک فرشتے کے ہاتھ, ہاتھ میں اللہ نے سور تھوایا ہوا ہے کہ تو نے پھونک مارنی ہے میرے امر سے قیامت قائم ہو جائے گی سبھیوں کہنے کی بات ہے رسول اللہ کا فرمان ہے وہ تھا اپنے منہ میں سور دوائے کھڑا ہے اور اس کی نگاہیں ارشے مولا پر ٹکی ہوئی ایسا نہ ہو نیچے دیکھوں پلک جھپکوں اللہ کا امر آ اور اللہ کے امر کی تنفیز میں ایک پلک جھپکنے کی دیر جائے ایسا نظام قائم اس طرح کا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ تعالی نے زمین پر تمہیں اپنی خلافت دی کہ تم میرا کام یہاں کرو جیسے میں نے اپنا کام اوپر کیا ہے یہاں بھی کرنے پر بتا یہاں بھی کرنے پر قادر. میری قدرت ایسی ہے کہ یہ شاید ہے حکم بجا جدید تو مادری کام اگر چاہے تم سب کو مٹھا دے اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے ایک ہی نمے میں ایک ہی پل میں تمہیں مٹھا دے اور ایک نئی مخلوق لا کے بسا دے کن کہہ کر ایک لمحے اللہ قادر اس پوری کائنات کو یوں تبدیل کر دے لیکن یہ تمہارا امتحان یہ تم اللہ کی توحید کی اقامت کی جدید کرو پہلے خود توحید کو سمجھو اس کے رنگ میں رنگ جاؤ اس کو قبول کرو اس کو اپناؤ پھر اس کی تنفیز کے لیے کوشش کرو یہ امتحان امتحان یہ نہیں ہے کہ تمہاری کوشش کا پہنا نقطہ اقامت خلافت ہو اقامت حکومت ہو اور پھر توحید کو دیکھ لیں گے یہ نار آج ہر زبان پر پہلے اسمبلی حکومت اسمبلی کی سیٹیں پھر ہم توحید کی بات کریں گے یہ ایک ماخوذ ترتیب ہے تم توحید کے خادم بن جاؤ توحید کو سمجھو توحید کو اپناؤ توحید کو ناخل کرو اقتدار کسبی چیز نہیں ہے اقتدار بحدی چیز نہ ہی ضرورت رسول اللہ سن کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاشرہ کا میدان دکھایا میں نے کئی نبیوں کو دیکھا مٹھی بھر چما کے ساتھ کھڑی چالیس افراد ہے پچاس افراد اور کئی نبیوں کو دیکھا ان کے ساتھ دو افراد کئی انبیاء دیکھے ایک فرد ساتھ اور کئی انبیاء دیکھے اکیلے کھڑے تنہا یہ ناکام ہے کیا یہ ناکامی نہیں یہ کامیابی کہ اللہ کی توحید کی خاطر ٹکے رہے اور کچھ دور کچھ لوگ کی پالیسی نہیں اپنائی کچھ مان لو کچھ بنوا لو مل کے کام کرنے توحید میں کوئی تنازع نہیں عقیدے میں کوئی تنازع نہیں یہ بڑی ایک ماقوصی ترتیب ہے اور یہ نعرے فضول ہیں سارے کوئی ان کا مقصد نہیں مقصد ہے ذاتی اقتدار ذاتی شہرت ذاتی تمو لیکن جہاں صرف توحید کی بات ہوگی اور اقامت توحید کی بات ہوگی وہاں اپنی ذات نہیں ابھرتی اپنی ذات کو مار, مارنا پڑے گا تو نبیر اسلام پر خیر تبھی اقتدار پیش ہوا آپ قبول کر لیتے کہ بادشاہ مل رہی ہے تو پھر نافذ کر دیں گے نہیں اس طرح نافذ نہیں ہوتے آپ نے سب کہ تم صورت میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دو اور چاند دائیں ہاتھ پہ رکھ دو پھر بھی توحید کی دعوت سے بات لیا کون سی دعوت وہ دعوت جس کے دو چولہے ہیں ایک نفی دوسرا اس بات کہ کوئی معبود نہیں اب جھوٹے باطل ہے ان اللہ صرف ایک اللہ معبود ہے وہ کہتے ان اللہ کو لا لائن نہ کو نہیں توحید کی تقریر نفی اس بات سے ہوتی پہلے لا لائن پھر اللہ ہے پہلے خود خانے کو توڑنا پڑے گا شائر کرنا پڑے گا پھر توحید کا نور آئے گا آپ نے دعوت کو حام رکھا جاری رکھا توحید بیان کرتے رہے اس کے لیے سفر کرنے پڑے پائر چلے گئے اپنی قوم کو بتا کر کہ تم میرے اپنے ہو چاچے تائے ہو اور تم نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا اپنی قوم ہو برادری ہو اتنی نفیس دعوت دیکھو میں پائف جا رہا ہوں وہاں اس دعوت کو پیش کروں گا لوگ کس طرح قبول کریں لیکن وہاں بھی قوم نے بسلوکی کی اللہ کی آزمائش اشد البلا اگر ہم دیا تم بل انسل کوئی ایک دن کا کام نہیں رات کا کام نہیں اگر یہ فوری عمل ہوتا رات پر قائم ہوتا تو سب سے پاکینا جسم محمد الرسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پڑے لوگوں نے لام کر دیا اب آپ غور کر سکتے ہیں کہ نبی اسلام کن بوجھل قدموں سے مکہ لوٹے ہوں گے کون سے کیا کہہ کر رہے تھے اور طائف میں کیا سلوک ہوئے اللہ رب الزت میں تسلی دی ڈھارس گندائی آپ کی پائر سے لوٹتے ہوئے ایک مقام پر فجر کا وقت ہو گیا غلام آپ کے ساتھ سوچا کہ نماز پڑھ نماز پڑھ رہے پاک کی تلاوت ہو رہی سلام پھیرا جنوں کی ایک جماعت سامنے آ گئی اندرا سمیڑنا قرآن آداب کہ ہم تو زمین پر بھٹکتے پھر رہے تھے کہ کہیں کوئی انقلاب آ گیا ہے وہ انقلاب ہم نے دیکھ لیا ہم نے قرآن سنا ہے ایک ایسا کلان جو آج سے پہلے علیہ اسلام نے سنا اس کا معنی ہے کہ اللہ نے تسلی دی کہ اس قوم نے چھپرایا ہے لیکن ہم نے ایک اور قوم آپ کو دی جنوں کی قوم آپ کو دی تاکہ یہ بات وادے ہو جائے کہ آپ کا مشن بالکل سچا ہے بالکل سچا جنہوں نے آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا انسانوں نے قبول نہیں کیا مشن کیا ہے دعوت توحید مکین اسلام نے دعوت دی پھر اس دعوت کی خاطر مدینے نے آ کے مدی نے کر پہلے اسلح کا کام کیا توحید کی اقامت کا توحین کے فہم کر توحید کی اشاعت کر اور ساتھ ساتھ اس عقیدے کے ساتھ اللہ نے عمل بھی دے دیے کہ توحید کا مدد مکہ میں صرف تین عقیدوں کی بات ہو رہی تھی ایک عقیدہ توحید دوسرا فکر آخر اور تیسرا نشان ہے مجھے رسول مان لو اللہ کو ایک اراد مان اللہ اور قیامت پر ایمان لے مدینہ میں کچھ عمل شامل ہو گئے نماز آ گئی روزے آ گئے زکات حج آ گیا کہ پوری طرح عمل ہو جان سے توحید قائم ہو گئی اعمال فرد ہو گئے اور پھر نبی رسم باہر نکلے اس لیے جہاد فیس اللہ کے یہ باہر کا جہاد کب کامیاب ہوگا جب آپ اندر اسلام کائم کرتے جہاں اسلام نہ ہو اور باہر آپ جہاد کے لیے نکلے یہ ایک تضاد ہے کیونکہ جہاد تو کتو آرب کا نام نہیں سرخم کا نام کیمنسوں کا نام ہے ہمارا نہیں ہمارے یہاں جہاد کس لیے ہے خون بہانے کے لیے نہیں بلکہ یہ نہ کل اللہ یہ رو لیا کہ اللہ کا دین قائم ہے تو یہاں قائم نہ کرو اور وہاں جا کر قائم کرنے کی کوشش کرو یہ تباد نبی اسلام نے توحید قائم کی ایک عمل قائم ہو چکا تھا اب آپ باہر نکلیں گے کے لیے اللہ نے کامیابی دی اور یہ ایک فطری طریقہ ہے منحج انبیاء امبیات یہ سابق مارا سب افسوسناک حقیقت ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی معاملے تو ہے لیکن نویت قائم نہیں ہو سکا اس نظریہ سے بغاوت ہر گزرتے دن کی سب بغاوت بڑھتی جا رہی ہے اللہ سے دوری اور اس کے بٹائے ہوئے عقیدے سے دین سے بغاوت بڑھتی جا رہی تو پھر یہاں نہ تو کوئی اصلاح ہو سکتی ہے نہ کوئی برکت آ سکتی ہے نہ اللہ کی مدد آ سکتی ہے کہ ہم نے ایک نعمت حاصل کی ایک نظریے کی احساس پر اور اس کو برباد کر دی میں وقت کا کام یہ ہے کہ اس نظریے کو پہلے قائم کرے باقی باتیں بیٹھ کی اور یہ یاد رکھو اللہ کی یہ تعلیم ہے کہ توحید میرا حق تم میرے حق کی حفاظت کرو میں تمہارے سارے حقوق کی حفاظت کروں یہ تفصیل عجیب تفصیل ایک حق آسمان والے کا ہے ایک حق زمین والوں کا آپ کا کیا حق ہے کہ آپ کو روٹی چاہیے آپ کو سکون چاہیے امن چاہیے آٹری چاہیے کپڑا چاہیے مکان چاہیے یہ کسی ڈبٹگی سے حاصل نہیں ہوگا کہ ایک شخص ڈبٹگی بچائے کہ میں روٹی دوں گا میں مکان دوں گا میں کپڑا دوں گا میں آنند دوں گا یہ خالق کے کائنات کی پر بڑی ایک عجیب آپ کی تربیت لگے ایک شب یہ نعرہ لگائے آپ اس کا پیروکار بن جائیں ایک عجیب سوچ ہے سیاست تو دین کے تابے سیاست تو توحید کے تابے کس سیاست میں توحید کی جگہ نہ ہو اور اللہ کے دین کی اقامت کی جگہ نہ ہو وہ شیطانی سیاست ہے ہماری سیاست کا میں اللہ کی تو ہوئی نظیر اسلام کیا بھماتے وائش تو بھی صحیح تھی بے میں بھائی سر حد تک بمبا مجھے قیامت سے قبل سوار دے کر بھیج دیا گیا یہ سوار چلتی رہے کب تک جب تک ایک اللہ کی عبادت کا نظام قائم نہ ہو جائے یہ ہماری سیاست ہے ہماری سیاست میں ہمارے لیے کچھ نہیں سب کچھ اللہ کے لیے جو کچھ ہمارے لیے ہے وہ اللہ کی عطا سے ملے عطا سے کب ملے گا کہ اس کو ہم راضی کر لیں راضی کیسے کریں اس کے دین کے ساتھ اس کی توحید کے ساتھ اس کے علاوہ امن و حقیقت کا روٹی کپڑے مکان کا کوئی راستہ نہیں الرحمن الرحیم اللہ د علاق قریش علاق بے حد شتام سیف فلیا بدو رب حاد البید اللہ بھی ادان جو ان بالن حمن خویش میں ریکون کے دو سفر ایک سردی کا ایک گرمی کا کتنے ماحوس تھے اس دور میں سارے قافلے لٹ جاتے تھے بدلنے کی ایک عجیب صورتحال تھی لیکن ایک کون تھی اس کے دو قافلے نکلتے ایک سردیوں میں ایک گرمی سردیوں کا قافلہ جاتا تھا یون کی طرف اور گرمیوں کے ملک شان کی طرف پجارب کا مال نہیں جاتا اور پجارت کا مال پھڑ کے لوٹتا کسی کو ہمت نہیں تھی جرت نہیں تھی کہ اس قافلے پر آگ اٹھا کے دیکھے کے. باقی ساری قوموں کی معیشت بغیر گڑ تھی کوشش کی معیشت کیوں کام اور ثابت تھی دنیا جانتی تھی کہ قریش کو ایک تمعیت حاصل کے ایک حاصل ہے اور وہ امتیاز یہ ہے کہ یہ اللہ کے گھر کے متولی ہے وہ فیصلہ میں تین سو ساٹھ بت ہیں ہر چوک چوراہے پر بت ہے ہر بہار کی چوٹی پر بت ہے لیکن بار کے یہ اللہ کے گھر کے متولی کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ ان کے کافلے کو آگ اٹھا کے دیکھتا یہ توفیق کس کی ہے خان کے کائنات کی صرف بیت اللہ کی تولیت کی کے بنا حافیوں کی خدمت کے بنا اور کچھ اسی دوران امرا اپنے حافظوں کو لے کر آ گیا بیت اللہ کو دبا کرنے دیکھے اور امرا کی جو طاقت ہی مسلم تھی اب قوموں نے کہا اب امتحان کا بدلا گیا اگر یہ سچے ہیں اور ان کی تولیت قابل قبول ہے تو دیکھتے ہیں ابرا کے سب کیا سلوک ابرا ایک انتہائی ایک مست حاکم انتہائی خونی حاکم جس کی طاقت مسلم تھی اپنے ہاتھیوں کو لے کر آ گیا اللہ کے گھر کو مسمار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چونچوں میں کینکر تھمائے انہوں نے وہ کینکر ہاتھیوں پر پھینکے جن کی تاثیر ایک ایٹم بم کی تھی آخر تباہ ہو گئے ابرا کے مشکر دیش تو نامود ہو گئے اب تو پوری کائنات کسانوں پر تالے پڑ گئے کہ باقی یہ قوم محترم ہے اب ان کی حید سے لوگ ٹانتے تھے حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا اب دل اپنے اونٹوں کو بچانے کی فکر کر رہے کہ ہمارے پاس ابرا کا مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں ابرا کو تباہ کرنے والا کارن ہے ہاتھی کو دشوار کرنے والا کون ہے اللہ رب ربیض کس لیے کہ ان کے پاس بیت اللہ کی تولیت ہے بیت اللہ کا انتظام ہے بس عقیدوں میں شرط بھرے ہوئے اللہ نے یہ دکھایا یہ ثابت کیا کہ اللہ کی توحید کے ساتھ تعلق بڑا گزیدہ ہے اور یہ تعلق خالص کو مکمل ہونا چاہیے مکمل ہوگا اللہ کا حق پورا ہو جائے گا پھر دیکھو اللہ تمہارے حقوق کیسے سنوارتے اللہ نے فرمایا آ کہ فل یہ موجود ابا حادر تم اس گھر کے رب کی عبادت کر لو بس اللہ بھی اب اللہ عمن جو عمن خوف وہ اللہ تمہیں کبھی بھوکا نہیں رکھے گا اور کبھی خوف ہی نہیں ڈالے گا امن اللہ پیسہ ہی پیسہ رزق رسک فراوانی ہوگی کس چیز پر توحریف کی عظمت پر اور توحریف کی اقامت ہمارے بڑے بڑے سیاستدان ہیں مذبرین ہیں بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے اس ملک کی معیشت کیسے مستحکم ہو لیکن اس بیوقوف ٹولے کو بتا دو کہ یہ کام تمہارے سوچنے کا نہیں یہ اللہ معتبت کا عمر ہے اس کا کام تم وہ کام کر رہے ہو جو اللہ نے کرنا اور کبھی نہیں کر سکتے تم اپنا کام کرو اللہ کے دین کے خادم بن جاؤ اس کی توحید کے خواب بن جاؤ یہ کچھ چھلکیاں ارب ممالک میں نظر آتی ہے آپ کو سعودی عرب وہاں کی بٹی بھی سونا ہے کیوں اس توحید کی خدمت کی بنا توحید حق قدا کرنے کی برا امن کتنا ہے سکون کتنا ہے گھروں کے دروازے کھلے ہیں گیٹ کھلے ہیں اور لوگ سو رہے تو, تو ہے خطرہ امن بھی ہے عقیت بھی ہے ساتھ بھی ہے معیشت بھی ہے کہ اللہ کے دین کا ایک حق ادا کیا اس کی توحید کا حق ادا کیا تو پھر آلوکوں کو یہ بیان دے دیا جائے کہ تمہارے سامنے ایک مثال موجود کبھی تم خوشحال نہیں ہو سکتے جب تک اللہ عبد کی توحید کا حق ادا نہ ایک طریقہ ہمارے محمد رسوم العظر نے ہر اسٹیج کو قائم کرنے کے لیے اور قائم کرنے سے پہلے اللہ کی توہی کے معاملے کو سامنے رکھا ریمی وی ریمی رویم ہے رستم کی دربار میں کھڑے شہنشاہی ایران دنیا کی آگ طاقت کا مالک اور وہ پوچھ رہے کہ تم یہ مارے مارے کیوں پھرتے رہتے ہیں؟ تمہارے پیٹوں پر پتھر بندے ہوتے ہیں کبھی مشرق میں کریں مغرب میں اس طرح کیوں پھرتے ہیں دیکھو تمہارا مقصد کیا ہے کہا کہ ایک ہی مقصد ہے دنوں کو من عبادت العباد الى رہ عبادت رب العباد ہم بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کے رب کی عبادت بنانا چاہتے ہیں بس اور کوئی دوسرے نہ ذاتی اقتدار نہ پیسے کی حلف نہ کوئی لیڈری نہ کوئی نہیں نہ کوئی وزارت کچھ نہیں ہمارا کوئی تشخص نہیں جو کچھ ہے یہ وجود ہے عمل ہے جو وجود ہے یہ ہمارے خالق کے کائنات کی توحید کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ بندے بندوں کی عبادت سے نکلے یہ توق توڑ دے اور ربری رب عبادت کی عبادت پر آ ایک اللہ کی عبادت اور آج ہم نے کیسے کیسے توف پہنے ہو؟ غلامیوں کے طور برٹش کی غلامی امریکہ کی غلامی اشارے وہاں سے ہوتے ہیں تنفید یہاں ہوتی ہماری عدالتیں اسی قانون کو نافذ کرتی ہیں جو انگریز نے بنایا ہو. صرف فرق ٹائٹل کا ہے یہاں جو قانون کی دستاویز ہے اس کے ٹائٹل پر پاکستان لکھے ہوئے کسی دستاویز پر بارڈر سے پر ہندوستان لکھا غلامی کی سنت فلم آزاد ہیں جو کچھ کل ہوا اس کے آل ہے جو ہوا وہ بھی گیا شری آزادی کی نعمت ملتی ہے اس پر کیا کرنا چاہیے نبی جسم مدینہ میں آئے یہ ہوں بھی ہو دیکھا وہ محرم کی دس تاریخ کو روزہ رکھے اس کا باہر سمجھ کیا ہے انہوں نے جو نگر یوم ندی قوموں فراؤ نن ہماری آزادی کا دن اللہ تعالیٰ نے آج کے دن ان کی قوم کو آزادی دی اور فی اس کی آن کو غرق کر دیا اور نیست و نابود کر دیا کس اس اسے روزہ رکھتے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ یہودیوں کی فکر یہودیوں کی جو اس زمین پر سب سے انجس آباس اور منہوس طبقہ ہے سب سے زیادہ ممہوس طبقہ ان کی سوچ ہے رسول اللہ سب نے فرمایا سمجھا نانو حقبہ منسا ان کا منسا سے کیا تعلق ہے تعلق تو ہمارا ہے علیہ السلام سے توحید کا تعلق علیہ السلام دائیں توحید تھے ہم بھی دائیں توحید ہے تعلق کو ہمارا بنتا ہے ان کا کیا بنتا علیہ ان کا ہم حکم کے مساجد اللہ کے جمبر فرمایا تھا کہ یا اللہ یہودیوں کو عیسائیوں کو برباد کر دے انہوں نے اپنے نبیوں کی خبروں پر سردا گاہیں بنا لی گنبد بنا لیے عبادت گاہیں بنا لی نبیوں کی خبروں پر نبیوں کی خبروں پر یہ گنبت بنانے والے بربادی کے مستقل ہیں دالت کے مستقل اور جو قوم ہیونوں اور چرسوں کے نشوں میں درد جب وہ مر جاتا ہے اس کی خبر پر گنبد بنا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ کس نامد کے مستحق ہوں گے کہاں ہے توحید اور کیسی آزادی آج بھی وقت ہے کہ ہم لوٹے اس منہرج صدیم کی طرف اللہ کی توحید کا فیم حاصل پہلا بران پہچانے یہ توحید کیا ہے اس کلم کا معنی کیا ہے اس کا تقانا کیا ہے یہ کلمہ ہم سے کون سا آنر چاہتا ہے پھر اس کے بعد اس کی دعوت اس کی اقامت جیسے بھی ممکن ہو میں اپنے گھر کی صلاح کروں اپنے پڑوسی کی صلاح کروں اپنے معاشرے کی صلاح کروں اپنے محلے کی صلاح کروں اپنے دوستوں کی اصلاح کروں اور یہ پیارم آگے پھیلتا رہے اور پہنچتا رہے اللہ کی بس اور صاحب جگہ ہم نقطہ یہ کہ اللہ کی عبادت کیسے ہو اس کا نظام خانے کے کائنات میں بتا دی. اس کا نظام عقیدہ کی معرفت ہے نماز ہے رونا ہے حج ہے جہاد ہے عمر ہے زکات ہے صدقات ہے اللہ تعالی کی عبادت کی اقامت کے امور ہیں اب یہ امور کیسے ہو ہماری مرضی کے مطابق یا مجھے جو ہے نماز پڑھ رہے یا بھی حج كل رہے نہیں ان امور کی ادائیگی كے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذات کو نمونہ بنا کر بھیجا ایک آئیڈیل مثال بنا کر بھیجا کہ تمہارا یہ ہر عمل کیونکہ آمد توحید کے لیے ہے یہ کم قابل قبول ہوگا جب میرے بھیجے ہوئے نمونے کی اتباع کرو اور وہ محمد الرسود اللہ سے یہ بادت کس کی کرنی ہے اللہ کی کیسے کرنی ہے جیسے اللہ کے پیمبر کی بس یہ دین ہے اس کو قائم کرنے کے لیے محنت کرو جد کرو اور کوشش کرو یہ اللہ کا حق ہے اس کو ادا کرو اللہ رب العزت تمہارے سارے حقوق کا محافل بن احفظ اللہ یہ اللہ،, اللہ کی حفاظت کرو اس کے دین کی اس کی توحید کی اس کے نظام کی اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا احفاظ اللہ ہے تجاہ کر اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ حد القام اللہ کرو ارب رسبان اللہ کی ایک حد زمین پر قائم ہو جائے ایک چور کا ہاتھ کٹ جائے ایک سانی کو سمسار کر دیا جائے ایک شرابی کی پشت پر کوڑے مار دیے جائے اور میں ایک امج سے اللہ تعالی اس قوم کو اتنا دے گا جیسے پوری زمین پر چالیس دن رحمت کی پارش برسے سے کیا ہاتھ پیدا ہوں گے اور زمین کیا خبانیں اُبلے گی اللہ تعالی ایک حق کے قائم ہونے کی بنا پر بجا سے اس قوم کو اتنا نواز دے گا تو اللہ تعالی دینے دینا چاہتا ہے نوازنا چاہتا ہے اس کے لیے کچھ کسول ہے کچھ جواب ہے کچھ فائدے ہیں تم زمین پر اصلاح کا کام کرو اللہ رب عزت تمہارے سارے حقوق کا خود نگہبان ہو کر محافظ ہو کوئی کمی نہیں ہوگی کوئی کمی اللہ تعالیٰ تو پھر کس لاہے اقول و کو لاض مستفر اللہ علی گل الحمد اللہ